اور ان کا اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اس سننی والے برائی کو بھلائی سے تال جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمن تھی عیسا ہو جائے گا جیسا کے گہرا دوست